السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکزی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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحدر الدینفن عمر ان تو سیب فطنۃم اذابَ علیم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الى غیرت سعد کہ ذرا سعد کی غیرت تو دیکھو یہاں سعد سے مراد صاحب نے ابادا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی غیرت کا ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس میں در حقیقت ایک واقعہ مذکور ہے ایک مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر جائے اور اپنے گھر میں کسی اجنبی مرد کو دیکھے جو اس کے گھر میں داخل ہوا ہے تو کیا رد عمل ہوگا ساد ابن عبادہ نے فرمایا کہ واللہ کہ میں تلوار کی دھار سے اس کا گلا کاٹ دوں گا اور اس کو ذبح کر کے رکھ دوں گا یہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی سن لی اور مجلس میں موجود صحابہ نے بھی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے مربی تھے اور بہت بڑے معلم تھے تو آپ نے سوچا کہ اس بات کے پیش نظر صحابہ کرام کو کچھ علم دے دیا جائے اور کچھ ان کی تربیت کر دی جائے آپ نے فرمایا کہ ان گرو ان غیرت صاحب کہ ابن عبادہ کی غیرتو دیکھو اغیر من میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں وغیرہ اور اللہ رب العزت مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے بن اجل ذالی کا ہر رم الفش ماں ظاہر امن ہاؤ ماں بسن یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے کہ اس نے تمام فحش چیزوں کو حرام کر دیا اور تمام گناہوں کو حرام کر دیا خواہ وہ کھلم کھلا اور اعلانیہ ہوں جو سرری اور مخفی ہوں یہ اس کی غیرت ہی دک... کا تقاضا ہے تو حدیث کا آغاز نویر اسلام کے صحابی صادب ابن عبادہ کی غیرت سے ہوتا ہے کہ صادب ابن عبادہ نے فرمایا کیونکہ میرا گھر اور میری عزت و حرمت میرا حق ہے اس حق میں جو بھی تجاوز اختیار کرے گا اور زیادتی کی کوشش کرے گا تو میں اپنے حق کی بنافر اپنے حق کے تحفظ کے لیے اس کا سر قلم کر دوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے حق میں آگے بڑھے اور میرے حق کو پامال کرنے کی کوشش کرے یہ تو صادبن عبادہ کی غیرت ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دین دین غیرت ہے بے غیرتی کا دین نہیں ہے اور نہ ہی بے غیرتوں کا دین ہے یہ دین غیرت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادبن عبادہ کی اس بات کا انکار نہیں فرمایا رد نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے کو سعد ابن عبادہ کی غیرت کی طرف متوجہ کیا کہ سعد ابن عبادہ کی کیا غیرت ہے اور پھر مسئلہ سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ میں سعد ابن عبادہ سے بڑا باغ ہوں اور میرے بھی کچھ حقوق ہیں میں یو تو رسول اطاع اللہ سلام قبل کا میرا رسول دن اللہ, اللہ میرے حقوق یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین لے کر آیا ہوں اور بڑی محنت سے اسے تم تک پہنچاتا رہا ہوں جو شخص میرے اس حق کو حق اطاعت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو ذرا سوچو میری غیرت کا تقاضا کیا ہوگا اطاعت کا حق میرے لیے ہے یہ حق اپنے باپ دادوں کو دے دے گا تو میری غیرت کا تقاضا کیا ہوگا اطاعت کا حق میرے لیے ہے یہ حق دنیا کے اماموں کو یا پیر و مرشدوں کو یا قوم برادری کو دے دے گا تو میری غیرت کا دقاضا کیا ہوگا جبکہ کہ ابن عبادہ ایک امتی ہے اور اس کی غیرت کا احوال آپ نے سن لیا کہ وہ اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے کا سر قلم کر دے گا تو میں تو صاحب سے بڑا با غیرت ہوں پوری امت میں سب سے بڑا صاحب غیرت ہوں اور میں کچھ حقوق رکھتا ہوں ان حقوق کو پامال کرنے والا میری غیرت کا سامنا کرے گا کیونکہ دنیا میں اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے لیکن کل قیامت کے دن اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ میرے حق کو پامال کرنے والے کا انجام کیا ہے اور روایا کہ بلّہ ہوا منی اللہ تعالی مجھ سے بڑا صاحب غیرت ایک اور حدیث میں رسول اللہ عصم کا فرمان ہے کہ ان رحب یوار وہ ان اللہ یوار وہ غیرت اللہ رب بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالی کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی شے کو اختیار کر لے کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کی غیرت کو دلکارتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے بندے کی غیرت کو ایک ہی آخ میں ذکر کیا کہ بندہ بھی صاحب غیرت ہے اور اللہ رب العزت کو بھی غیرت آتی ہے کیا یہ دونوں غیرتیں برابر ہو سکتی ہیں مخلوق کی صفت اور خالق کی صفت برابر ہو سکتی ہے جیسے کہا جائے کہ مخلوق بھی دیکھتی ہے اور خالق بھی دیکھتا ہے مخلوق کے پاس بھی صفت بسر دیکھنے کی صلاحیت اور اللہ رب العزت بھی صفت بسر سے متصف ہے بصیر ہے تو کیا دونوں بسارتیں برابر ہو سکتی ہیں مخلوق تو یہ تک نہیں دیکھ سکتی کہ اس پسے دیوار کیا ہے یہ باریک سی دری بچی ہے اس کے نیچے کیا ہے جبکہ خالق کا دیکھنا اور اس کا سننا پوری کائنات کو محیط ہے. آسمان و زمین کے درمیان بھی دیکھتا ہے اور زمین کے اوپر چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور تحت سارا بھی دیکھتا ہے پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے اور اس کی بسر اور اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے تو بڑ مخلوق کا خالق کی صفات سے کیا تقابل ہے اسی طرح یہ دو غیرت ہیں بندے کی غیرت اور احکم الحاکمین کی غیرت بندے کی غیرت کا تقاضا آپ نے سن لیا کہ جو اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا شاید اس کو قتل کر دے گا اسے ضبع کر دے گا تو پھر خالق اور مالک کی غیرت کیسی ہوگی اس کا حق حق اطاعت ہے اس کا حق حق توحید ہے جو ان حقوق میں ڈاکہ ڈالے گا اور انہیں ضائع کرنے کی اور پامال کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کسی اور کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ یہ رب ہے مشکل کشاہ ہے کسی اور کو ربوبیت کی صفات دے گا یا مشکل کشا مانے گا تو پھر سوچو اور غور کرو چلنا اللہ تعالی کی غیرت کا تقاضا کیا ہوگا فلینسیب ہم فدنت اداب ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے یا میرے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں خواب و مخالفت بصورت انکار ہو یا کسی کوتاہی اور تساہل کی بنا پر ہو انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں انہیں کوئی فتنہ لائق ہو جائے ورنہ قیامت کا دردناک عذاب تو ہے ہی کہ پروردگار کی غیرت کی متقاضیات کا ذکر ہو رہا ہے جو میرے یا میرے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر مبتلا فتنہ ہو سکتے ہیں کسی ایسی مستقل بیماری میں گر سکتے ہیں جو ناقابل علاج ہو خطرناک امراض اس پر مسلط کر سکتا ہوں اے انسان تیری طاقت کیا ہے ایک مچھر نے تیری مت ماری ہوئی اور تجھے باولہ کر دیا ہے اور یہاں کراچی میں تو پانی کے اندر کوئی ایسے کیڑے شامل ہیں کہ ناک سے پانی کھینچنے کی صورت میں وہ دماغ میں داخل ہو کر ایک دو دن کے اندر اندر بندے کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ظلم کرتا ہے نہیں یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اس کے حقوق کو بامحال کرتے ہیں اپنے پروردگار کی غیرت کو سمجھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاحب کی غیرت کے حوالے سے صحابہ کو نصیحت دی کہ سب سے بڑا صاحب غیرت اللہ ہے جبکہ سعد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آماتا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا دقاضا کیا ہوگا تم پر فطر مسلط ہو جائیں جن فطروں کی انہار تمہاری ذات پر ہو تمہارے گھرانے پر ہو تمہاری تجارتوں پر ہو تمہارے آہل ویال پر ہو اور اگر اللہ تب عزت دنیا میں ڈھیل دے دے تو پھر آخرت کا عذاب آخرت کا دائمی عذاب انسام اجسامکم علی النار لا تقوا تمہاری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی انبر اہل نار اذاب مَنْ یوز آتاحتا قدا میں مِنَ النَّارِ يَغْلِي بِهِمَا بہما دماح جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو جہنم سے باہر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے پاؤں تلے جہنم کے جلے ہوئے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے اوپر کھڑا کر دیا جائے باقی پورا جسم آگ کی گرست سے بچا ہوا ہے صرف پاؤں کے نیچے دو کوئلے لیکن یغلی میں حما دماغ ہو اس کا دماغ کھولے گا جوش مارے گا ان کوئلوں کی حدت کی بنا پر حالانکہ وہ پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے کتنا شدید آداب برداشت کر سکو گے یہ پروردگار کی غیرت کے متقاضیات ہیں آج اس کی حدوں کو پامال کرو گے اور اس کے حقوق کو ضائع کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر یوسیب ہم فتن دنیا میں فتنہ لاحق ہو سکتا ہے انتسیب ہم فتن او یوسیب ہم احداب اور یا پھر آشد کا دردناک عذاب اور یا پھر دونوں عذاب خصرت دنیا اور آخرت بھی تو ہے کچھ لوگ کہتے شقی ہوں گے جن دن کی دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں ہوگی یہاں بھی فتنے اور وہاں بھی دردناک عذاب ہوگا تو اس کے حقوق کو پامال کرنا کو آسان امر نہیں ہے اور اس کی غیرت کو دلکارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے انتہائی غیر معمولی امر ہے وہ شخص اللہ رب العزت کی غیرت کو دلکار رہا ہے چنانچہ اللہ کی طرف سے فتلوں اور اداب علیم کا نشانہ بھریں گا چند دن قبل کا زلزلہ بھول گیا کتنا ہولناک اور کربناک بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی اور کئی گھرانے برباد ہو گئے انہیں دنوں اللہ تعالی کی ایک معصیت کی خبر ہم نے سنی اور پڑھی پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل اس کا ایک خطرناک فیصلہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والا فیصلہ کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو اس پر چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں ہے اور ڈھانپ لے تو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں جن دنوں یہ فیصلہ مرتب ہو رہا تھا انہیں دنوں یہ خطرناک زلزلہ آیا پر پردگار کی غیرت کو دلکارا جا رہا ہے وہ شریعت اور وہ دین جو ایک خاتون کے ایک بال کو بھی کھلا رکھنا گوارہ نہیں کرتی جو خاتون کی زینت کا مرکز و محل اس کا چہرہ اس کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے اسے کھلا رکھا جائے اسے ٹھانپنا ضروری نہیں ہے یہ مولانا محمد خان شہرانی فضل الرحمان گروپ کے تو چیئرمین ہے اس کاؤنسل کے ان کے حوالے سے یہ بیان پریس میں آیا آپ نے پڑھا ہوگا یہ بیان ایک تحفہ اس قوم کے لیے جو مختلف فطروں میں گھری ہوئی ہے زلزلہ سدا قوم کتنا عظیم تحفہ ہے اللہ کا خوف نہیں ہوش کے نا خون لو اس طرح قوم کی بیویوں کو مسلمانوں کو باہر نکالنا رسوا کرنا اور ان کے وقار کو مجروح کرنا یعنی باقاعدہ اس کو قانون بنا دیا گیا اگر کسی معصیت کو گناہ کو قانون بنا کر نافذ کر دیا جائے تو اس کی ہالنا کی بڑھ جاتی ہے ایک ہے گناہ کا انتخاب چاہے وہ تقاصل کی بنا پر ہو سستی کی بنا پر ہو یا وہ کسی اور سبب سے ہو یہ بھی نقصان دہ ہے لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب اسے حلال قرار دے کر اسے جائز قرار دے کر اس کو اشتراح استحلال معصیت کہتے ہیں یہاں پر جرم مرکب ہو جائے گا ایک گناہ کا ارتقا دوسرا اللہ کے حرام کو حلال قرار دینا یہ ہولناک معصیت ہے جس کا اختیار اس کائنات میں کسی فرد کے پاس نہیں صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور گا کی کہ لسن اور پیاز اتنی بری چیزیں ہیں کہ انہیں کچا کھانے والا مسجد میں نہیں آ سکتا تو فہر مما انہیں حرام کر دیجیے تاکہ قصہ ختم ہو جائے نبی علیہ السلام کے دور میں کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں آ جاتا تو آپ کا حکم موجود تھا کہ اسے باہر نکالو صرف باہر نہیں نکالنا بلکہ مدینہ کے قبرستان جنت البقیر تک چھوڑ کر آؤ تو صحابہ نے کہا اس کو حرام کر دیجیے تاکہ قصہ ختم ہو جائے فرمایا کہ لئی سلی تحریم اللہ اللہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا یا حلال کہا اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں اللہ کے حلال کو حرام کرنا یا اللہ کے حرام کو حلال کرنا اس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں لیکن پاکستان کی اس کاؤنسل کے پاس ہے پروردگار کی حد کو پامال کرنا اور اس کے, حلال اس کے حرام کو حلال قرار دے کر اس طرح ایک بےغیرتی کا مظاہرہ ایک دیاست کا مظاہرہ انتہائی ایک مضموم اور خطرناک سازش ہے انہی دن دنوں یہ سلسلہ آنا اللہ تعالی کی اس ناراضگی کا مدہر ہے جو ہماری حرکات ہے مسلمان عورت سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہے اس کی آواز کو شریعت نے پردہ بنایا فلاں خبر قول کسی اجنبی مرض سے بات کرنی ہو تو نرم بات نہ کرو مسکرا کر بات نہ کرو تمہارے لہجے میں درشتگی ہو سختی ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے نرم رویے اور نرم لہجے سے وہ کوئی غلط مطلب اخذ کر لے تنتنا کے بات کرو یہ نرم بات اور یہ مسکرانے والی بات یہ بھی پردہ ہے اجنبی سے کسی بھی ڈھانپ کر چھپا کے رکھو شریعت تو کہتی ہے جب باہر نکلو اور چلو قدم پٹہ کر نہ چلو شریعت تو ایک خاتون کی قدموں کی آہٹ کو پردے میں رکھنا چاہتی تم اس کا چہرہ کھول رہے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے کہ قدموں کو پٹہ پٹہ کر چلنا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ اجنبی مردوں تک پہنچے یہ بھی ناجائز نبی السلام کی ایک حدیث ام سلمہ نے سنی منچر سو بہ کہ جو شخص اپنا کپڑا تخنے سے نیچے لٹکائے گا اس کے لیے وعید جہنم کی آگ ما تحت القعبین بین فہو فی النار تخنے سے نیچے جو بھی لباس ہوگا وہ شلوار ہو پتلون ہو تخنے سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اس بندے کو لے کر لباس بھی ساتھ ہی جائے گا اس بندے کے ساتھ ہی جائے گا ام سلمہ نے یہ حدیث سنی ام میں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سل عورت کے لیے کیا حکم فرمایا کہ عورت اپنے لباس کو تخنے سے نیچے لٹکائے پوچھا کتنا کہا کہ شمر تخنے سے ایک بالش نیچے عورت کا لباس اوپر کا وایا اس کے ٹہنے سے ایک بالش نیچے ہو ام ہوا نے کیا کہا تنکشی کو اقدام ہون. اگر ایک بالش نیچے ہوگا تو خطرہ ہے ان کے پاؤں کھل نہ جائے ننگے نہ ہو جائیں ہوا آئے کپڑا اونچا اڑ جائے تو پاؤں کے کھلنے کا خطرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضران لا عَلَيْهِ پھر ایک ہاتھ ایک بازو بھر نیچے کر لو ٹکنے سے ایک بازو بھر نیچے کر لو ایک قز کے قریب تو جو شریعت عورت کے پاؤں کو چھپاتی ہے جو کہ محل زینت نہیں ہے وہ شریعت عورت کے چہرے کو کھولے گی یہ تو شریعت کا تضاد ہوگا کہ جو پاؤں زینت کا محل نہیں اسے تو ڈھانپو اور جو چہرہ زینت کا محل ہے اور فطروں کی دعوت دیتا ہے اسے کھلا رکھو یہ اقدام انتہائی ایک بہیمانہ افسوسناک اقدام ہے جو اللہ رب العزت کے غیظ و حضب کو دعوت دینے والا ہے منجلا بھی بہن نہ اللہ تو فرماتا ہے کہ مومن عورتیں مسلمان عورتیں اپنا جلبا اپنے اوپر اوڑھ دیں جلباب وہ اوڑھ نہیں ہے جلباپ کی تعریف یہ وہ اوڑھ نہیں جس کو عورت سر پہ ڈالے اور لٹکائے جس سے اس کا چہرہ چھپ جائے اس کی گردن جو چھپ جائے اس کا سینہ ڈھک جائے یہ جلباپ ہے باقی لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن چلباب ایک اضافی لباس اس طرح لٹکا لے کہ جسم کی یہ سارے آدھا دب جائیں اور چھپ جائیں یہ سارے پرانی احکام ہیں اور امر کے سینے کے ساتھ ہیں امر کمانا کچھ فرنیت یہ امر کمانا اس احباب کہاں سے لے لیے یہ کتاب اللہ میں مان بھی تعریف تو اس فیصلے کے پیچھے جو بھی ہے جس کی بھی سازش ہے یہ فیصلہ اللہ تعالی کی غیرت کو للکار والا ہے اور اس کو دعوت دینے والا ہے تو پھر فتنے آئیں گے اور آخر کا دردناک عذاب بھی ایسے انسانوں کا منتظر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلے یورپ کے کلچر کو تقویت دینے والی بات ہے انہی کی آواز میں آواز ملائی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالی کے غذب کا موجب ہو سکتی ہے جس کی ایک جھلک ایک زلزلے کی صورت میں ہم نے دیکھی موت سروں سے گزر گئی ورنہ یہ ملک کھنڈر بن جاتا اللہ نے تمریف فرما دی اب بھی سدھر جاؤ سنبھل جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو اور توبہ استغفار کر کے اپنا رخ سیدھا شریعت کی طرف پھیر لو اللہ اور اس کے رسول کے خوب بردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقادے پورے کرنے والے بن جاؤ ہر قسم کی شرک سے بچ جاؤ بدش سے بچ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نافذ کر لو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے جو شخص اس حق پر ڈاکہ ڈالے گا اسے اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کا سامنا کرنا ہوگا اس غیرت کے تقادوں کا سامنا کرنا ہوگا تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم صحیح معنی میں دین کی طرف شریعت کی طرف لوٹ رجوع کر لیں جو اللہ کے عذاب آتے ہیں ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ لا اللہ میرج تاکہ یہ بندے لوٹ آئیں اپنی مستیوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں کو چھوڑ کر تو فرمایا کہ اللہ کو غیرت آتی ہے فوحش اس لیے اللہ تعالی نے فحش و منکرات کو حرام کر دیا ما وحمن ماں بدن خواب و اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں در پردہ ہوں یا وہ اعلانیہ ہوں عدل اعلان ہوں تمام معشیتیں حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل امتی مواف ان دل مجاہر میری پوری امت معافی کے مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے اور وہ معصیت کا مرتکب ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے گناہ کرتا پھر رہا ہے فرمایا کہ یہ بندہ معافی کا مستحق نہیں ہے اور دوسری عزیز میں فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن کہ پہاڑوں جیسے اعمال لائیں گے مغر اللہ رب العزت ان سب کو ذرے بنا کر بکیر دے گا اور ضائع کر دے گا جن اعمال کا حجم پہاڑوں جیسا تھا وہ اعمال ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور بالکل بے سود اور بے منفاص ثابت ہوں گے اور بندہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں خلوت نصیب ہوتی ائی نصیب ہوتی تو چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے, لوگوں کے سامنے گریز کرتے یا تو لوگوں کے ڈر کی بنا پر, یا لوگوں پر اپنی پر کا بھرم کرنے کے لیے لیکن جب دیکھتے کہ اب لوگ ساتھ نہیں ہیں تنہا ہوں اکیلا ہوں تو اللہ تعالی ایک ایک حد کو پامال کرتے اور اس کی غیرت کو دلکار اس اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی مغردار ورزت ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بخیر دے گا اور کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا رجوع اللہ ضروری ہے سچی توبہ ضروری ہے اور اپنی آخرت کا خوف اللہ تعالی رس کے رسول کی حیرت کے تخابوں کو سمجھو اور غور کرو ایک انسان کی ذاتی حیرت کیسی ہے تو اللہ کی زیرت کیسی ہوگی جو لوگ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں اور تجارت اختیار کرتے ہیں زیادتی اختیار کرتے ہیں انہیں کس قسم غیرت کا سامنا کرنا ہوگا اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی سچی عدایت کی توفیق عطاف رما دے اللہ تعالی توحید خالص عطاف رما دے اپنے بیگمبر کی سچی محبت اور غلامی عطاف رما دے ہر احمد اللہ کے پیارے بیگمبر کی سنت کے مطابق ہو اور کسی عمل پر بدعت کی چھاپ نہ ہو اقول قولی هذا وستغفر الله لی بلکم فاہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين